امید ہے ان تعالیٰ میری آواز آپ بھائیوں کو آ رہی ہوگی انشاءاللہ اللہ درس قرآن ہوگا توجہ سے سماعت فرمائیں اور معذر چاہوں گا تھوڑی سی کھانسی کی شکایت ہے تو بیچ میں ذرا ڈسٹربنس رہے گی اللہ تعالیٰ بیماری دور فرمائے الحمدللہ رب ربین والشلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابلاب كل شيء ای آمنوا وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ ومولانا محمد معدن الجود وبارک وسلم ہے سورہ انعام شریف آیت نمبر چوالیس اور پینتالیس ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ کنزل ایمان پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا فاخوتی الحمد للہ رب العالمین اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سراہا رب سارے جہاں کا دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرمالیں پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سراہا رب سارے جہاں کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں پچھلی آیت کریمہ میں من انبیاء علیہ علیہم السلام پر دنیاوی سختیاں بیجنے کا ذکر تھا. ان آیات کریمہ میں ان پر دنیاوی نعمتیں بیجنے کا تذکرہ ہے گویا ظاہر عذاب کے بعد باطنی عذاب کا تذکرہ ہے پہلے ان منکرین انبیاء دشمنان رسول پر ہلکے عذاب بھیجنے کا ذکر ہوا جو بیدار کرنے توبہ کرانے کے لیے بھیجے گئے اب سخت عذاب کا ذکر ہے جو ان کی ہلاکت کا پیش خیمہ بنا یعنی دنیاوی نعمتوں کے ذریعے انہیں غافل کر دینا تو خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ گزشتہ دشمن انبیاء کفار کو راہ راز پر لانے کے لیے تو رب نے ان پر دنیاوی تکالیف بھیجی مگر جب وہ ان نصیحتوں ہدایتوں بشارتوں کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے گویا سب کچھ بھول ہی گئے ان کے راہ راس پر آنے کی امید ہی نہ رہی تو رب نے ان پر دنیاوی نعمتوں کا عذاب بھیجا جو سخت خطرناک تھا چنانچہ رب نے اول ان پر صحت اولاد مال رزق کی وسعت قوت و دا, توانائی کے دروازے کھول دیے انہیں یہ نعمتیں بہت ہی زیادہ عطا فرمائے حتیٰ کہ جب وہ ان نعمتوں میں پھنس کر خوب پھول گئے اپنا انجام بھول گئے اور وہ سمجھے کہ ہم سے رب بہت ہی خوش ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مومنین سے سخت ناراض ہے اس لیے ہم آرام و ایش میں ہیں اور مسلمان تکالیف میں اور سمجھے کہ ہمارے اعمال خدا کو بہت ہی پیارے واقعی ہم انہی نعمتوں کے مستحق ہیں تب رب نے انہیں اچانک ایسا پکڑ لیا کہ انہیں کچھ بولنے کی مہلت بھی نہ دی یہ عذاب دیکھ کر ان کے آس ٹوٹ گئی ہم نے یعنی رب نے اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی کہ ان کا ایک بچہ کوئی جانور بھی نہ بچا ان کی بستیاں عمارتیں کھیت باغات سب ہی تباہ کر دیے الحمد کہ ان کے وجود نامسعود سے دنیا پاک ہو گئی اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی فسادی قوم سے دنیا پاک کو صاف کر دی جائے جن کا وجود صالشین کے لیے خطرہ ہو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں کہ مومن کی موت کے تین نام ہیں ایک وفات یعنی اپنا کام پورا کر لینے کا وقت آگے برزخ کے آرام قیامت کے نام کا وقت آ رہا ہے تیسرے شہادت یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ کافر کی موت کے بھی تین نام ہیں ایک تدبیر یعنی کیا کترا برباد جانے کا کیا کترا برباد جانے کا وقت دوسرے ہلاکت یعنی اس کی فنا کا ذریعہ اور تیسرے اخذ یعنی رب کی پکڑ کا ذریعہ مومن مر کر اپنے اعمال نیک ساتھ لے جاتا ہے کافر مر کر سب برباد کر جاتا ہے مومن, ہر مومن مر کر مٹتا نہیں کافر مٹتا ہے مومن موت کو پکڑتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے کافر کو موت پکڑتی ہے مومن رب کے پاس جاتا ہے کافر پکڑا جاتا ہے دونوں برابر نہیں یوں ہی مومن کی زندگی کا نام ہے حیات طیبہ <تصفح> پاکیزہ ستھری زندگی کے یار کو منانے میں گزرتی ہے آرام چین کنا کزا <تصفح> کے ساتھ اور کافر کی زندگی کا نام تنگ زندگی کی ہرس و حوث اور غفلت میں گزرتی ہے میر ہو جب بھی اس کی زندگی حیات طیبہ ہے اس کے دل کو چین ہے کافر لاکھوں اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً عن روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کی بقا و ترقی چاہتا ہے تو انہیں درمیانی روزی اور پاک دامنی نیک امال کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جب کسی قوم جب کسی قوم کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان پر رزق اور گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو کہ میں مطلب ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں یاد رکھیے احمد عبرانی بے حقی و شعب الایمان نے بروایت حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفون روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بندے کو دیکھو کہ وہ گناہوں پر اڑا ہوا ہے پھر بھی اسے نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اسے اللہ نے ڈھیل دی ہے اسے عذاب سخت ہوگا پھر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو فرمایا قسم رب کعبہ رب کی خفیہ تدبیریں ہیں جو بندے کے خلاف ہیں یاد رکھیے نیک کار بندے پر دنیاوی تکالیف آنا اللہ کی رحمت ہے جس سے اس کے دراجات بلند ہوتے ہیں کربلا کی تکالیف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کی رحمتیں تھیں یزیدیوں کی ظاہری کامیابی اللہ کا عذاب تھا قتل حسین اصل میں مرگ ہے。قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یاد رکھیے احکام الٰہیہ تعلیم انبیاء بلا دینا عذاب الٰہی کا باعث ہے غافل کے لیے اچانک موت اللہ کا عذاب ہے کہ اسے توبہ کرنے اپنی اصلاح کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی موت سے پہلے بیماریاں تکالیف اللہ کی رحمت ہیں کہ اس سے انسان آخرت کی تیاری کر لیتا ہے آقل متقی صالح کے لیے اچانک موت اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بیماریوں کی تکلیف سے بچ جاتا ہے دیکھیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال اچانک ہوا آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اسی حالت میں جان پرواز کر گئی یوں ہی حضرت موسا وزیر علیہ ملاۃ والسلام کا وصال اچانک یعنی بغیر بیماریاں آئے ہوئے واقع ہوا یہ اچانک ان کے لیے اللہ کی رحمت ہی تھی تو اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے وقت تک اللہ تعالی جو ہے وہ نمازیں نوافل پنجگانہ فرائض کی تقبیریں تحریمہ اللہ کرے کہ ہماری نہ چھوٹیں اور ہمیں پنجگانہ نماز پڑھتے ہوئے بلکہ سجدے کے عالم میں ریاض الجنہ میں شہادت کی موت طا فرمائے آمین میرے پیارے اور میٹھے بھائیو رب کی نعمتوں پر خوش ہونا اگر فخر و تکبر کے طور پر ہو تو برا ہے اور یہ طریقہ کفار ہے اور باعث عذاب نار ہے اور جس قوم پر عذاب الہی آتا ہے اس کی نسل نہیں چلتی ان کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے ماں باپ اپنی اولاد کی اصلاح نرمی و گرمی دونوں سے کرتے ہیں وہ اورحم الرحیمین ہم کو گرمی و نرمی دونوں طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ علاج گرم علاج نرم اگر دل میں بیداری ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اگر دل مردہ ہو تو کسی علاج سے فائدہ نہیں ان آیات میں کفار کا ذکر ہے مگر مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے رحمت الہی ہر وقت سب کو اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہے اگر انسان مرتے مرتے بھی توبہ کرے تو وہ کریم بخش دیتا ہے ایک بدکارہ عورت نے مرتے وقت اپنے عزیزوں کو وسیع کی کہ میری قبر پر جو ہے وہ یہ ربائی لکھ دینا کہ ایک بدکار عورت اللہ کی زمین کو گندا کر رہی تھی آج زیر خاک دفن ہو گئی اچھا ہوا کہ اللہ کی زمین پاک ہو گئی کچھ عرصے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑے آرام سے ہے وجہ پوچھی بولی کہ میرا وہی شعر قبول ہو گیا اور میرے سارے گناہ مواف ہو گئے صوفیائی کرام فرماتے ہیں اللہ کا شکر نعمتوں کی قید ہے کو نعم اور کفر ان نعمتوں کا دفیہ ہے یعنی جو شکر نہ کرے تو یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں اللہ تعالی دل شاکر اور زبان ذاکر عطا فرمائے آمین سوسیہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کا بول جانا گناہ ہے اور بعض چیزوں کا کفر ہے بعض چیزوں کا بول جانا ثواب ہے اپنی حقیقت کو اپنے گناہوں کو ان تکالیف کو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آئے کسی کے احسانات کو بھول جانا یہ گناہ ہے اور اللہ رسول کے ان احسانات کو بھول جانا کفر ہے رسول کی یاد ان کے احسانات کا احساس ہی تو روح ایمان ہے اپنی نیکیوں کو جو برائی ہمارے ساتھ کسی نے کسی نے کی ہو معاملہ صاف ہو جانے کے بعد بھول جانا ثواب ہے تیری یاد آبادی خانہ دل دلوں کی تمنہ تیری عارض ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چھالیس اور سینٹالیس قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علا قلوبکم علا قلوبکم من الہم غیر اللہ یأتیكم به انگر کیف نصرف الآیات ثم هم يصدفون۔ ترجمہ کنزلیمان تم فرمادو بلا بتاؤ تو اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں کل تکم ان بغ تتن او جہر ہلکو مون پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تم فرماؤ بلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کلم کلا تو کون تباہ ہوگا ظالموں کے سوا اللہ اکبر اللہ اکبر دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرما لیں تم فرما دو بلا بتاؤ تو اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے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 اب موجودہ کفار پر عذاب الہیہ جانے سے ڈرایا جا رہا ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر مخالفت انبیاء سے یہ عذاب آئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے ڈرو اور ایمان لاؤ تو خلاصہ درس قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں شخصی اور قومی پھر ان دونوں عذابوں کی دو قسمیں ہیں ظاہری باطنی, باطنی عذاب کبھی گناہگار مسلمانوں پر بھی آ جاتے ہیں خاص شخصی ہوں یا قومی جیسے گناہوں سے کسی شخص کی روزی تنگ ہو جانا یا کسی کی بد دعا سے اندھا بہرا ہو جانا وغیرہ وغیرہ یوں ہی زکوٰۃ بند کر دینے سے قط سالی آ جانا زنا کی کثرت سے بلاؤں کا نزول مگر ظاہری عذاب خاص شخصی ہوں یا قومی صرف کفر و بے دینی سے آتے ہیں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذابوں کا ذکر ہے پہلی آیت میں ظاہری شخصی عذاب کا دوسری آیت میں باطنی قومی عذاب کا چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب ان بے دینوں کو ہم خطاب نہیں فرماتے آپ بطور کتاب بطریقہ سوال انکاری ان سے خود پوچھیں کہ اے کمزور مگر بے باک کا اتنا تو بتاؤ کہ تم جو میری مخالفت کرتے رہتے ہو اگر اس کی وجہ سے اللہ تم پر پکڑ فرمائے کہ تمہارے اشخاص کے بہرے گونگے دیوانے پاگل کر دے تو یہ تم بھی مانتے ہو کہ کوئی انسان تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دے سکتا بتاؤ تمہارے عقیدے میں بھی کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہیں یہ چھینی ہوئی نعمتیں واپس دے دے تم خند مانتے ہو کہ تمہارے ان باطل معبودوں میں یہ طاقت نہیں پھر کیوں اللہ تبارک وطہ کی مخالفت کرتے ہو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم غور تو فرماؤ کہ کس طرح پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے انہیں اپنی آیتیں اللہ سناتا ہے کبھی ڈرا کر کبھی لالچ دے کر کبھی دلائل سے سمجھا کر انہیں اس, انہیں دعوت اسلام دی جاتی ہے مگر وہ ہیں کہ بالکل منہ پھیرتے رہتے ہیں کسی طرف دھیان نہیں دیتے پھر انہیں ظاہری قومی عذاب سے ڈراتے ہوئے ان سے پوچھو کہ اگر تم پر تباہ کن غیبی عذاب عام زلزلہ یا صورتوں کی تبدیلی یا زمین کا دھنسنا رات میں جب کہ تم غافل سو رہے ہو یا دن میں جب کہ تم جاگ رہے ہو آ جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا خیال رکھنا کہ یہ مہلک عام عذاب صرف کفار یا نابکاروں پر ہی آتے ہیں اللہذا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دینتا فرمائے آمین تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اس لیے ہر طرح ڈرا دمکا کر لالچ دے کر دلائل سنا کر انہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ان چیزوں میں غور کرنے کی بندوں کو دعوت دیتا ہے حضور علیہ السلام کا کلام حضور کے فرمان تا قیامت باقی ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لوگوں پر ان کی اطاعت لازم ہے تو یاد رکھیے یہ فائدہ کل کے اطلاق سے ہوا یہاں یہ نہ فرمایا کہ مکے مدینے یا ارب کے لوگوں سے یا اس زمانے کے لوگوں سے آپ یہ فرما دو بلکہ ہر زمانے کے ہر زمین کے ہر مالک کے لوگوں سے فرما دو یہی حال ہے ان تمام کل کا جس میں روح سخن مسلمانوں یا کافروں یا عام انسانوں سے ہے کہ اس میں مخاطب سارے جہاں کے لوگ ہر زمانے کے لوگ ہیں متقلم نے اگرچہ پردہ فرما لیا مگر کلام تا ابد گونجتا رہے گا اور ہر دل و کان میں پہنچتا رہے گا اللہ اللہ اللہ, اللہ کی بیجی ہوئی مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا حاکم حکیم قوت یا علاج سے حضرات اولیاء انبیاء دعا سے اس رب کی مرضی سے آفات دفع کرتے ہیں یہ چیزیں صرف سبب ہیں دفع تو رب ہی کرتا ہے ہم اور ہماری ساری قوتیں ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہیں جب چاہے جس طرح چاہے ختم فرما دے لہذا اپنی کسی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہیے جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو سی سکتا ہے وہ ادھیڑ بھی سکتا ہے ہم ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ آنکھ کان دل ایمان توفیق تو نے محض اپنے کرم سے بغیر ہمارے استحقاق کے ہم کو عطا فرمائیں امید ہے کہ کریم دے کر چھینتے نہیں ہائے ہائے تو, تو ہم سے یہ نعمتیں چھینے گا نہیں انشاءاللہ اللہ تیرے رحمت والے محبوب علیہ السلام کے رحمت پر ہم مچلتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو بھی کریم تیرا محبوب بھی کریم اور کریم جب عطا فرما دیں تو لیتے نہیں ہیں تو ہمارا ایمان تو ہی دینے والا ہے اے رب تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا یاد رکھیے اب بھی رب کے عذاب آ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے غیبی عذاب عام جو کہ قوم کو تباہ کر ڈالے وہ بند ہوئے ہیں قریب کے مسخ اور زلزلے آئیں گے جیسا کہ احدیث میں وارد ہے باطنی عام عذاب صرف کفار پر ہی آتا ہے گناگار مسلمانوں پر نہیں آتا اللہ رب العزت مسلمانوں کو عروجہ فرمائے آمین کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آسمانوں اور زمین کو کمان بنا لے اور تمام بلاؤں کو تیر بنا لے اور اس کمان سے وہ تیر کسی پر چلا دے تو کہاں پنا ملے کسی بزرگ سے یہ سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص آسمانوں اور زمین کو کمان بنا لے تمام بلاؤں کو تیر بنا لے اور اس کمان سے وہ تیر کسی پر چلا دے تو کہاں بنا ملے اور یہ مردود شخص کہاں چھپے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تیر مارنے والے کے قدموں سے لپٹ جائے کہ تیر و تفنگ بل کے سارے ہتھیار دور والے پر وار کر سکتے ہیں قریب والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس حالت میں اس کے قدموں کے سوا کہیں پنا نہیں وہ بولا کہ جب مارنے والا قدم وغیرہ اعضاء سے پاک ہو تو پھر کہاں چھپا جائے اور کہاں پنا لی جائے بزرگ نے جواب دیا کہ اس کے محبوب بندوں کا دامن ان کے قدم رب ہی کا دامن کرم ہے صرف یہاں ہی پنا ہے اور جگہ پنا نہیں ہے سبحان اللہ سبی تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ تو یہ حکایت ان آیتوں کی گویا تفسیر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کفار سے مخاطب فرمایا جو حضور علیہ اللہۃ وسلام کے دامن پاک میں باغے بھرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میری پنا تو چھوڑ دی اب اگر تم ہماری ظاہری یا باطنی پکڑ میں آ جاؤ تو کہاں جاؤ تم کو چھڑانے والے نہ تو تمہارے یہ جھٹے معبود ہیں نہ کوئی اور لہذا کیوں باغتے پھرتے ہو مر جاؤ گے ہمارے دامنے کرم میں چھپو جب بچے کو کوئی اور مارتا ہے تو بچہ ماں کو پکارتا ہے ارے اماں مجھے بچاؤ مگر جب ماں ہی مارتی ہے تو پھر کسی اور جگہ نہیں باغتا بلکہ ماں کی گود میں ہی آ کر گرتا ہے تو حضرات امبیائی کرام علیہم علیہ وسلام کے قدم اللہ کی رحمت کی آگوش ہیں ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پناہ کے لیے کوئی دروازہ نہیں صرف یہ دروازہ ہے ادھر آؤ گے تو بچ جاؤ گے ورنہ پیس دیے جاؤ گے اللہ, اللہ اللہ اللہ تعالی نے نہایت ہی کری مانا انداز میں لوگوں کو دراصل حضور علیہ السلام کی طرف بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے الہ کے ساتھ غیر اللہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ معلوم ہو کہ جن نبیوں ولیوں کو لوگوں نے الہ مان کر ان کی پرستش شروع کر دی جیسے حضرت عیسیٰ و مریم و ازیر علیہم السلط وسلام اگرچہ انہیں لوگوں نے الہ تو مان لیا مگر وہ غیر اللہ مگر وہ غیر اللہ ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں غیر اللہ تو ہیں مگر وہ اللہ کے اپنے ہیں اللہ ان کی برکت اور دعاؤں سے اللہ گئی ہوئی آنکھیں گئی ہوئی سماعتیں دیوانگی دور فرما دیتا ہے وہ اور ان کے تبرکات بھی ہی تا اعلی البلا ہیں شافی الامراض ہیں اللہ رب العزت ان بزرگوں کے دامن میں اور اپنے محبوب علیہ السلام کے دامن میں پناہ جو ہے وہ نصیب فرمائے آمین دیکھیے کہ جب چکی چلائی جاتی ہے یہ مثال میں نے پہلی بھی دی ہے تو چکی کے درمیان میں جو سراخ ہوتا ہے اس میں جب دانے ڈالے جاتے ہیں تو وہ دانے جب چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آتے ہیں تو پس جاتے ہیں لیکن اس سوراخ میں اس کلی کے پاس جو دانے رہ جاتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں تو اس دنیا میں بھی آ کر لوگ پس جاتے ہیں اس چکی یعنی سینٹر مرکز یعنی حضور کے قدموں سے جو بچ لگا رہتا ہے وہی بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دامن کرم نصیب فرمائے اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت الفت چاہت اور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے آمین اللہ الحمد آمین آمین. الحمدللہ چند آیات سے متعلق درس قرآن ہوا ہے اللہ غلطیاں معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین انشاءاللہ اگلی آیت سے ہم کل درس قرآن کا آغاز کریں گے